فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ ان آیات بیہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کا توکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے پر ہیں تو روزہ اس آدمی پر فرض ہوتا ہے جو آدمی ایمان والا ہو جس کے دل میں ایمان ہو اور ایمان نام ہے قول عمل اور دلی یقین کے مجموعے کا بندہ زبانی اللہ کی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے دل میں اس کے یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ و معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں جو میں آفرت پر اچھی بری تقدیر پر اور وہ الموت پر اللہ تعالیٰ کی نادر کردہ کتابوں پر اللہ تعالیٰ پر فریقوں پر رسولوں پر اس کا ایمان ہو دلی طور پر وہ ان باتوں کا یقین رکھنے والا ہو اور اسی طرح وہ دین اسلام کے ارکان پر عمل کرے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے حج جہاد کر کے غنیمتوں سے خمص وہ کرے. یہ کام وہ کرے گا تو بندہ مومن بن جائے گا ان سارے کاموں میں سے اگر ایک کام بھی وہ نہیں کرتا تو مومن کہلوانے کا حقدار نہیں وہ اسلامی برادری کا فرد اور رکن اور حصہ نہیں ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ یہ سارے, کے سارے کام نہ کر لے کوئی آدمی نمازے پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے زکات دیتا رہے حج کرتا رہے لیکن قیامت والے دن پر اس کا یقین نہ ہو وہ کافر کا کاپر ہے مومن نہیں کوئی آدمی سارے کام کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کا یقین نہ ہو اللہ اکیلے کو ماننے والا نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کرنی بھرنی والا سمجھتا رہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہے تو وہ کافر کا کافر ہے ایمان اس کے دل میں نہیں اسی طرح سارے عمل کوئی آدمی کر لے سارا کچھ یقین بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے لیکن وہ اقرار نہ کرے کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی وہ نہیں ہے اسی طرح کوئی بندہ کلمہ پڑھ دیتا ہے دل میں اس کے یقین پیدا ہو جاتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا وہ کافر کا کافر ہے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا سارا کچھ کرتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے نہیں رکھتا وہ کافر ہے مسلمان اور مؤمن نہیں سارا کچھ بندہ کرنے والا ہے لیکن زدات ادا نہیں کرتا یہ بندہ بھی کافر ہے مسلمان اور مؤمن نہیں ہے یہ ایمان کے لیے جتنی شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری کسی بندے میں جمع ہوں گی تو پھر وہ بندہ مومن اور مسلم کہلوانے کا حقدار بنے گا وغیرہ تو اللہ کا تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزہ فرض قرار دیا ہے فرد عین ہے رکھنا لازمی اور ضروری ہے فتح کہ کوئی بندہ بیمار ہے یا مخاطر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن کانہ من قلم افر بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا مسافر ہے سفر کی مشقت کی بنا پر روزہ رکھنے سے خاطر ہے تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا رمضان کے بعد روزے رکھے اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے طویل عرصے تک بیمار رہا صحت نہیں ہوا فوت ہو گیا صحیح بخاری کے اندر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مماتا مم سیابل ماہن ہو گلیو ہو جو بندہ فوت ہو گیا اس کے ذمہ پہ روزہ رکھنا لیکن روزہ رکھ نہیں سکا رمضان ایک سال گزرا دو سال گزرا تین سال گزرا دس سال رمضان اس کی زندگی میں آیا وہ شفا یاب نہ ہوا روبے نہ رکھ سکا قضائی نہ دے سکا فوت ہو گیا اب جو اس کے ولی وارث ہیں اولیاء ہیں اس کے گورا تھا اس کی وراثت اور جائیداد لینے والے وہ فوت شدہ آدمی کی طرف سے روزہ رکھتے روزے کی جگہ پہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا فدیا دینے والا کام نہیں کرے گا پہلے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی وہ اللہ دینا یو سی کو مسکین جو بندے طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا کھلا دے فدیا دے دے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا شاہ ر قرآن قرفان یہ لوگوں کے, لئے ہدایت ہے اور و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے ہدایت کا سرچما ہے پمن شاہدہ شاہراہ پالیا جو بندہ بھی رمضان کے مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے پمن کانا مریدن او اور جو بندہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو عزا تو امن اخر وہ بعد کے دنوں میں بیمار جب صحت مند ہو جائے مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے وہ رودے رکھے یورید اللہ ہو بکمل اسرا والا یورید البل <الْحُسْرَى> اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا معلوم ہوتا ہے کہ سیاح دینا اپنی جگہ پہ دوسرے کو رودا رکھوانا یہ کام ہے تنگی والا آسانی والا کام کیا ہے خود روزہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آسانی کہا ہے بندے کی عقل خام ہے کافی و ناقص ہے یہ کسی چیز کو اپنے لیے سہولت سمجھتا ہے حالانکہ وہ سہولت نہیں ہوتی کسی کام کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے آسان تو ہبر و شیعہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو وہ ہوگا شروع نہ خون. کہ وہ تمہارے لیے بری ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو وغیرہ سب اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ روزے رکھو بیمار ہے جب وہ صحت یاب ہو جائے روزہ رکھے مسافر ہے اس کا صبر ختم ہو جائے روزہ رکھے وہ سجیا نہیں دے گا اپنی جگہ پہ دوسرے کو روزہ نہیں رکھوائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے آسان ہی پیدا کی ہے فلاح اور اللہ, صلی اللہ تعالیٰ تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ تم روزوں کی جو تعداد ہے وہ پوری کرو دوسرے کو روزہ رکھوا دیا تو تم نے تو تعداد کوئی نہیں نہ کی بھی پوری ہوگی جب خود روزہ رکھو گے وہی تک ملعا تھا ونی تو اللہ اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ کی تقبیر ہاتھ بیان کرو بڑھائی بیان کرو والا اللہ اور اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ تو روزہ رکھنا فرد ہے کسی بھی شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ مرنا چاہے جب بندہ مر گیا فوت ہو گیا پھر اس کے وورا تھا اولیا وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے چاہے ایک ہی بندہ روزہ رکھ لے اس کی طرف سے چاہے خاندان کے مثلا تیس روزے یا انتیس روزے ایک سال کے اس کے اوپر تھے سدا وہ نہیں ادا کرتا تھا اب خاندان کے تیس بندے مل کے ایک ہی دن روزہ رکھ لیں پذا ہو جائے گی رکھنے والے اس کی طرف سے گورا تھا روزہ رکھ لیں ایک بندہ رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے مل جل کے سارے رکھ لیں دو بندے مل کے رکھ لیں رکھنے پڑیں گے بورا پر اولیاء پر یہ کام ہے ہے اسی طرح اگر میت پر حج فرض کا اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے حج نہیں کر سکا اب اس کے اولیاء اس کے بورا اس کی طرف سے حج کریں یہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے ادا کیا جائے اسی طرح میت کی طرف سے صداؤں خیرات کرنا یہ بھی میت کو فائدہ دیتا ہے بہرحال روزان مبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے یہ فرض ہے رکھنا لازم اور ضروری ہے اپنی زندگی میں بندہ اس کو مکمل کرے روزوں کو رکھے حقر امکان کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں روزوں کی کذائی وہ نہ چھوڑ کے جائے مکمل کر کے جائے لیکن خدا نہ تھا اگر ایسا ہو گیا تو اس کے اولیاء اویا بولا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے مرنے کے بعد بھی فدیا نہیں دیا جا سکتا نبی سلا اسلام کا فرمان شہید گفاری کے اندر موجود ہے مما و علیہ سیاح شام ال جو بندہ بھی فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روئے تھے چاہے وہ روزے رمضان کے تھے چاہے اس نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ کام پورا ہو گیا تھا میں روزے رکھوں گا اور کام اس کا ہو گیا لیکن روبے نہیں رکھ سکا یا کفارے کے روزے تھے کفارہ اس نے دینا تھا کوئی روبے نہیں رکھ سکا کوئی بھی روزے جو اس پر فرض تھے اس کے اولیاء اس کے بورا اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے عبادی قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں لہٰذا جی بولی بل یو کی لا اللہ وہ میری طرف رجوع کریں مجھ سے دعا مانگیں مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں نیپ ہو جائیں پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان کی راتوں میں یہ کام متعین کیا تھا کہ اس تاریخ کے بعد جب تک بندہ جاگتا ہے افطاری کے بعد جب تک جاگ رہا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے بیوی کے ساتھ مباشرت ہم بستری کر سکتا ہے جائز تھا لیکن اگر استاری کے بعد وہ سو گیا اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتا پھر اگلے دن افطاری تک کھانا پینا بھی بند کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عنایت فرما دی فرمایا راپا نی کم تمہارے لیے سیام روے کی رات میں اپنی بیویوں کی طرف جانا ان سے جیوا مباشرت ہم بستری کرنا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کھلنا لباس اللہ کم تم لاس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو علی مو اللہ کم تم سب تنخوس اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے بارے میں خیالت کیا کرتے تھے صبر تم نہیں کر سکتے تھے تو خطاب علی خان چلو جو تم نے کیا سو کیا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تمہیں معاف کر دیا ہے پل آنا باشروحنا اب رات کے وقت افطاری سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک فجر کی تک تمہیں رخصت ہے چھٹی ہے پل آنا باشروحنا اب ان سے مباصرت کرو جما ہم بستری کر سکتے ہو سب تک اللہ کم اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں اولاد لکھی ہے اولاد بھی تلاش کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس مباشرت کے نتیجے میں اولاد سے نوازے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے بمتا ہوں کا بلا کم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تلاش کرو اس کو واقع کھاؤ اور پیو کھاتے پیتے رہو حسا کا بیا کمل خیت العبیب مین الخت السو مینل حضرت صبح کا اجالا صبح صادق رات کی تاریخی سے زیادہ ہو جائے صبح کا سفید اجالا رات کی تاریخی سے زیادہ ہو جائے صبح سادے کے طلوع ہونے تک کھاتے پیتے رہو جب صبح سادے طلوع ہو جائے اجالا نمودار ہو جائے افق میں صبح سادے کا اجالا پھیل جائے پھر کھانا پینا بیویوں سے جمع کرنا سب بند کر دو سیاد رات تک پھر روزہ پورا کرو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حد نئی متعین کر دی کہ سو جاؤ سو کے اٹھو اٹھ کے پھر تم کھا پی سکتے ہو مباشرت ہم بستری بھی کر سکتے ہو کب تک صبح صادق کے طلوع ہو جائے گا ہی صبح صادق طلوع ہو ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے اتارنا منع پابندی لگا دی اب تو ہمارے ہاں گھڑیاں موجود ہیں پتہ چل جاتا ہے صبح سادے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ فلو ہوگی ہم نے وہ ڈائریاں کیلنڈر لگائے ہوئے ہیں تو صبح سادے کے فلو ہونے تک کھا پی بندہ سکتا ہے کچھ ظالموں نے ایسا کام کیا ہوا ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے لکھا ہوتا تھا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت مثال کے طور پہ چار بج کے اور پندرہ منٹ تھے اچھا فجر کی یادان فجر کا وقت شروع ہوگا چار بج کے پندرہ منٹ اور منتاہے شہر چار بج کے تیرہ منٹ دو منٹ پہلے ابھی دو منٹ ہیں کھانے پینے کے یہ پہلے ہی بند کروانے والے اچھا پھر تقریباً پچھلے سال تک پچھلے سال تک وہ دو کی بجائے منٹ تین ہو گئے مثلاً وقت فجر یا طلوع صبح شادی چار بج کے پندرہ منٹ پہ اور ممتہائے سہ چار بج کے بارہ منٹ پہ اب اس سال ایک قدم اور آگے ہو گئے اب پانچ منٹ پہلے روزہ بند کر دو رودے دار اللہ نبی کے پیار و شہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے آدھا سفر باقی رہ گیا ہے وہ شیعہ دس منٹ پہلے بند کرتے ہیں نا تو یہ چلتے چلتے پانچ منٹ تک تو پہنچ آئے ہیں آدھا سفر طے کر لیا ہے باقی آدھا رہ گیا ہے وہ بھی پانچ دس سالوں تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو ابتدائی ہے یہاں پہ، یہی حال افتاری کا ہے افطاری غروب آفتاب چھ بج کے پچاس منٹ پہ اچھا وقت افطار چھ بج کے پچپن منٹ پہ یہ کدھر کا قانون ہے نبی علیہ علیہق اسلام نے فرمایا تھا افطاری جلدی کرو شہری تاخیر سے کرو یہ الٹا کام افطاری لیٹ شہری بھی جلدی الٹی ہی چال کرتے ہیں دیوان گانے عشق اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں نا عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے انہیں کوئی شد نہیں ہوتی بس حال ہیں جدھر کو گن آتا ہے چلتے جاتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صبح سادے کے طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہیں صبح سادے کے طلوع ہونے کے بعد کھانا پینا ختم یہ ہے ایک معیاری اصول جس کو قائدہ کلیہ کہا جاتا ہے کلی اصول عام کائدہ لیکن اس قائدے میں تھوڑی سی رخصت ہے وہ رخصت کیا ہے کہ جب آزان ہو اس وقت کھانا پینا بند کر دو آزان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دو کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا تعالیٰ آدان دیتے ہیں ان کی آدان شہری کھانے سے نہ روکے وہ رات کو آدان دیتا ہے صبح کے طلوع ہونے سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ آدان دے دیتے ہیں کوئی پچیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً اتنا وقتہ ہوگا کہ پچاس ایسے پڑی جا سکتی تھی جو الم دیتے ہیں لو ناد نا ایما خون و یو رج آئما تاکہ جو سو رہے ہیں خبردار ہو جائیں پتہ چل جائے انہیں کہ شہری کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے آرام سنیں اور آرام سن کے خبردار ہو جائیں اٹھ جائیں بےدار ہو جائیں اور شہری کا بندوبست کریں شہری کھانے اور جو بندہ قیام اللیل کر رہا ہے تحج الدرا بھی نماز پڑھ رہا ہے لمبی لمبی رفتیں پڑھنا شروع کی ہوئی ہیں فی کی آغاز سنیں اور اپنی نماز ختم کریں یورز یہ آپ قیام کرنے والا واپس لوٹ آئے یہ آزان کیوں بھی ہے نماز سے روکنے کے لیے سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے شیری کروانے کے لیے کھلانے پلانے کے لیے ادھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے روئے دارو اللہ نبی کے پیارو اٹھ کے روٹیاں پاڑو چین نہیں لگ ایک چپ ہوتا دوسرا دوسرا چپ ہوتا تیسرا تیسرا چپ اور پھر کئیوں کو اس سے بھی صبر نہیں آتا وہ شیطانی باجے سوٹر بجانا شروع کر دیتے ہیں وہ موسیقی کے آلات جنہیں نبی رسلاق اسلام نے توڑنے کا حکم دیا ہے شیطانی باجے شیتانی آوازیں کرار دیا ہے مولوی صاحب مسجد میں کھڑے ہو کے شہری کے ٹائم یہی عبادت کا کام کرتے شیتان کی آواز نکالتے چونکہ وہ اب بند ہو گیا ہے سنبھال لی کہ چلو لوگوں نے میوزک میں جانا آج کل تھوڑا سا کام کر करते کوئی شرم کرتے ہیں موسیقی نہیں سنتے چلو شہری کے ٹائم ان کو موسیقی سنا دو افطاری کے यही پھر یہی لگا دو ادار نہیں खजूर डाली हुई है ہوئی ہے بٹن پہ ہاتھ رکھا ہوا اور جس بیچارے کا گھر پسند کے قریب ہوتا ہے اس کا تو سر درد شروع ہو جاتا ہے الٹا ہی کام ہے نبی رسلات है کی سب کیا ہے شہری کا وقت بتانا ہے روہدے داروں نبی کے پیاروں کی رابطی لگانی آزان دو پالان اسے آزان دلوائی ہے آزان کہی جائے یہ روہدے دارو اللہ نبی کے پیاروں بنا دسلیب ہے, تصریب ہے. جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے اذان دی جاتی ہے اذان دینے کے بعد اس مقصد کے لیے اعلان کرنا دین اسلام کی افطلاح میں تصویر کہلاتا ہے یہی ہوتا نا فجر کی اعلان دیتے ہیں اور فجر کے اعلان دینے کے دس منٹ بعد نمازی حضرات جلدی جلدی کریں وضو کر لیں مسجد میں پہنچ جائیں خواتین بھی اٹھیں بچوں کو اٹھائیں نماز پڑھیں جماعت کا ٹین ہونے والا ہے نماز کھڑی ہونے میں پندرہ منٹ رہتے ہیں اس کو تسلیف کہتے ہیں آخری میں. اپنے شاگرد نافے کو کہتے ہیں خروج بینا من مسجدی اس بجاتی کی مسجد سے لے کے مجھے نکل جاؤ اس کی تسلی نہیں ہوئی ادان کے الفاظ پہ یہ بھی تصدیف ہے آزان ہو یہ طریقہ بتانے کا رودے کے لیے جگانے کا حمایات فی الحال کی آدان تمہیں کھانے پینے سے بنا نہ کرے کلو بشربو کھاؤ پیو حد یولاد یا ابن ان میں مختوبل حد کے عبد اللہ ابن ان میں رضی اللہ کالان آدان دے جب تک عبداللہ اللہ ابن ابنی مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدان کی آواز نہ سنائی دے تو میں کھاتے رہو. اب وہ سوئی رہتی سوئی اور فوراً آدان دینا شروع کر دیتے ایسی بات نہیں تھی فرماتے ہیں وہ کان رجلہ عبداللہ ابن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحافی تھے کانا لا یو نادی وہ اس وقت تک آدان نہیں دیتے تھے حد کا یو ہرتا کہ انہیں کہا جاتا وہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے انہیں آ کے لوگ بتاتے پھر وہ اوپر چڑھتے اور چڑھ کے آزان دیتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی کالی صاحب آزان دینے میں تھوڑی سی دو تین منٹ لیٹ بھی کر دیں تو آپ کو رخصت ہے کھاؤ پیو موج مارو اللہ تعالی نے رخصت دی ہے اجازت دی ہے وہ جب تک عبداللہ اب ابن ابن میں رضی اللہ تعالیٰ دان دیتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ دان شروع نہ کر لیں کھاؤ کی اور رخصت ہے کھانے پینے میں تو جو ہی آدان شروع ہو اس کے بعد پانی کا ایک گھونٹ کھانے کا ایک لکما ہڑپ سے نیچے نہیں اتار ہاں یہاں پر ایک تھوڑی سی رخصت مزید ہے اب کسی نے گلاس کے اندر پانی ڈالا ہے منہ کے قریب کیا کاری صاحب نے اللہ اکبر شروع کر دی اب اس حکم کا تقالا تو یہ ہے کہ یہاں سے گلاس واپس آنا چاہیے جن کہا کھاؤ پیو ہدا کہ ابن ہمیں مکو میدان دے ابن ہمیں مکو شروع کرے ختم اب چونکہ اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے پانی کا گلاس دودھ کا گلاس کوئی دہی کا پیالہ پینے لگا ہے چائے پینے لگا ہے یا کوئی چیز پکڑ کے لکما ہی منہ میں ڈالنے لگا اوپر سے رام شروع ہو گئی اب نبی سلاک السلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں پکڑا ہے نا وہ کھا ادا میں یدینی تم میں سے کوئی آدمی آرام کی آواز سنے اس کے ہاتھ میں پانی کا کوئی پیالہ ہے کھانے کی کوئی چیز ہے کوئی برتن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے فلا یادہ اس کو نہ رکھے حتی اپنی ہو بھی یکتا کہ اپنی حاجت اس برتن میں سے پوری کرے جو ہاتھ میں اس نے پکڑا ہے اس میں سے اپنی حاجت و ضرورت پوری کر سکتا ہے جو سامنے پڑے ہیں برتن ان کو نہیں چھیڑ سکتا اب ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھا دو کمنٹ رہتے ہیں تو اب کھانا پینا ہے آپ تو کیا کیا چاولوں کی پل, پلیٹ بھر کے ہاتھ میں پکڑ لی چلو جی ہاتھ والی چیز کو بندہ کھائی سکتا نہ کہ بھی نہیں کرنا ہیلا نہیں کرنا جتنی رخصت ہے اتنی کپرانی ہے اس کو گیس تان کے لمبا نہیں کرنا کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے وہ جب تک ادانے ہوتی رہیں کھاؤ ہے جب تک آدانے ہوتی رہتی ہیں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں آزاد شروع ہوتی ہے ادھر سے حاجی صاحب کہتے ہیں وہ آدان شروع ہونے کے بعد پھر وہ چائے کے چوٹے لگاتے ہیں یہ کام نہیں آدان شروع ہونے سے پہلے جو چیز ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بھی ہیلا بہانا نہیں کرنا اتفاقاً اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہے رخصت اور اجازت ہلا بنایا ہے تو یہ تو ساری گو ہے ہلا نہیں ہونا چاہیے رخصت کو رخصت ہی رکھیں اس کا تباشا نہ بنائیں اور پھر شہری کے لیے کچھ لوگ وہ دعا کرتے ہیں بابی سومی کا دن نہ گئی تو مہان کہ کل کے دن کے روزے کی میں نیت کر رہا ہوں کتنے بڑے بے ہیں یا تیسویں رمضان کا روزہ رکھے اور کہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں تو اگلا دن عید کا یہ عید کے روزے کی نیت کر رہا ہے وہ ہمیں سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے پتا نہیں کیا اس کی حقیقت ہے بہرحال کام تو خراب ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے کھاؤ یہ نیت کر رہا ہے روزے کی تو یہ نیت وہ دلی ارادے کا نام ہے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں اور جب عید اپنا رمضان کا چاند نظر آیا تو ساروں کو فکر ہوگی کہ صبح روزہ رکھنا ہے اور روزے کا بندوبست عورتوں نے رات کو کر کے رکھا پتہ نہیں صبح کس وقت تانگ کھلے آٹا وغیرہ گون کے رکھ لو شہری پتانی ہے صبح پتا نہیں آنکھ پین سے کھلتی ہے نہیں کھلتی پہلا دن ہے تو یہ نیت تھی تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے نا اسی چیز کا نام نیت ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو یہ زبانی نیت یہ تو ویسے ہی غلط ہے اور جو لفظ بیچاروں نے گھڑے ہیں وہ گھڑنے والے کو بھی شاید عقل نہیں آئی اس نے بھی الٹے سے گڑ لیے ہے میں سننا تم سیام پھر رات تک روزہ پورا کرو رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں الا اکب لا ہونا ہا ہونا, ہا ہونا شمس سے رات آنا شروع ہو جائے ادھر تو دن چلا جائے سورج دار کے افطار کا وقت نہ انتدار پروختی کی چیز تھی ادان آئے گی نہیں آئے گیم گی. ہے آپ کے پاس پتا ہے کہ کتنے بجے کتنے بج کے کتنے منٹ کے سورج گروپ ہوتا ہے آخر ادان دینے والے نے بھی کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کے ادان دینی ہے ایک آدھ منٹ لیٹ ہی ہوگا نا آپ کے پاس گھڑی ہے ٹائم اس کا صحیح ہو کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے کیوں ہی سورج گروپ ہونے کا ٹائم ہوا ہٹ روز آپ کا ضرور ڈیڑھ منٹ اور بھوکے گزارنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یاروں نے تو پانچ پانچ منٹ کام لیٹ کیا ہوا ہے بہت سی آگاہیں ہوتی ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر یہ اب ساری کا ٹائم ہو گیا ہے اب تار کرتی ہے تو جو ہی سورج غروب ہو رات کا آغاز ہو گیا رولا اختار تار کرنا کیسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا باب ہے چند کرچور کھاتے دس سے کم یہ عربی زبان کا ایک اصول ہے قاعدہ ہے کہ جو جمع قلت ہے یہ دس سے کم پر بولی جاتی ہے تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں روتا بات تما بات اس وزن پہ جتنے بھی آتے ہیں جمع قلت ہوتی ہے دس سے کم تر کھجورے کھاتے روزہ افطار کرتے اب کہنے والا کہہ سکتا تھا جی کھجور کے ساتھ افطار کرتے لیکن تعداد بھی بتائی ہے یفیر المر کہہ سکتے تھے نا کہ کھجور کھا کے روزہ افطار کرتے لیکن اگر صرف جنس بول دیتا تو پھر جتنی مرضی کھاؤ اور ایفائی کھجور کے ساتھ کر کے اور بھی جو مرضی کھاؤ کھا سکتے تھے لیکن اب اس نے تعداد بتائی ہے تعداد کہ کھجوریں دس سے کم کھا کر روزہ افطار کرتے ہیں کیا مانا دس سے زائد کھجورے نہیں کھاتے تھے اتنی کار کھجورے کھائیں روزہ افطار کیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر جو اللہ نے رزف دیا ہے وہ کھایا پایا اگر کھجورے نہ ملتی پھر چند ایک خشک کھجورے چھوارے وہ کھاتے دس سے کم اگر وہ بھی نہ ملتی ہفا ہفا وا تم نا پانی کے چاندے گوٹ دس سے کم گھوٹ پانی کے سردے روزہ استعار کرے یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں پر روزہ استار کیا ہے پانی نہیں پیا اگر کھجوریں نہیں ملی تو پھر پانی پیا ہے پھر پانی کے ساتھ استعار کیا ہے ادھر کھجورے بھی چلتی ہیں پانی بھی چلتا ہے فروٹ بھی چلتا ہے پکوڑے سموسے بھی چلتے ہیں وہ افطاری کے ٹائم افطاری کرتے کرتے نماز رخصت ہو جاتا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے افطاری مختصر اس کے بعد نماز نماز کے بعد پھر جو مرضی کھاؤ پیو موج کرو ساری رات ہے کھانے پینے کے لیے پیپی طور پر بھی اس کے نقصانات ہیں کہ پیٹ خالی ہو بندہ پیٹ بھر کے تین چار گلاس پانی پی لے یا زیادہ کھا پی لے یکم تو وہ نقصان دیتا ہے کئی ایک امراض اس سے جنم لیتے ہیں عموماً روزوں میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پیٹ خراب رہتا ہے حالانکہ روزوں میں پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے خراب کیوں رہتا ہے افسانی کے وقت وہ سارا کام ہی دو نمبر کرتے ہو تو خراب ہی ہونا ہے وہ نیتا خشک ہو چکا ہوتا ہے کہ آج کل لمبے دن ہے لمبا ہوتا ہے میزے کے اندر کی جو چربی ہے میزے کی گرمی کی وجہ سے وہ پگڑ رہی ہوتی ہے اوپر سے آپ وہ ٹھنڈا یا پانی انڈیل لیں اور وہ بھی اتنا انڈیل لیں کہ میٹا پل قور جامد ہو جائے اور اس نے خرابی کرنا ہے تو اپن پیدا کرے گا گیس پیدا ہوگی پھر خرابیوں کے لیے کھڑے ہوں گے ہر دو چار اکاش پاس پھر وضو پھر وضو خراب کر دیا ہے پہلے کجور کھا کے کو کچھ گیزہ, تھوڑی سی ہلکی پھلکی چاندے کو کے کے تھوڑی بہت غذا پلچائی جائے تاکہ میدہ کچھ سکون میں آئے. اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو جائے گا پھر پیے کئی ایسے افراد ہیں جو اسے جنم لیتے ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندر میں حکمت ہی حکمت ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے اِنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ. طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ شر العبوری مہدا صاحب اور بدترین کام کاموں میں سے بدترین کام وہ ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نئے ایجاد کر لیے جائیں وہ کلو احدا اور جو بھی کام نیا اجاد کیا جائے گا وہ بدعت قرار پائے گا وہ کلو کم دلالا اور ہر بدعت گمراہی ہے وہ زلالہ تو کم اور ہما کسن گمراہی وہ جہنم میں لے جانے کا باعث اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے لہٰذا اسے بچا جائے اجتناب کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبۂ آسانہ ہیں تو انہیں بھائی ہسنا مانا جائے تسلیم کیا جائے سارے شعبوں میں یہ نہیں کہ نماز کرنے میں تو اس بھائی ہے کھانے پینے میں نہیں اس بھائی ہے حج کرنے میں کاروبار کرنے میں نہیں یہ کام نہ ہو جو بھی زندگی کا کام ہے سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ہاں مسجدوں میں اگر تم احتاب بیٹھے ہوئے ہو تو پھر رات کے وقت بھی دیویوں سے مباشرت نہیں کرنی مو سکے بعد بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہاں اس کی بیوی اس کے پاس مسجد میں ملنے کے لیے آ سکتی ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے کوئی مشورہ لینا ہے بات کہنی ہے وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی مسجد میں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کے اندر بیٹھتی ایک مرتبہ دیر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے احتیاط سے باہر نکل کے راستے میں چھوڑ کے آئے راستے میں دوست حبا کر بات سنو یہ میری بیوی ہے ابتا. کہیں تمہارے دماغ میں کوئی اور خیال نہ آ جائے کہ نبی اسلام تو احتقاظ میں کیسے ہیں یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کر رہے بتا دیا انہیں کہ میری بیوی ہے اتقاف ضرور بیٹھا ہوں لیکن بھارت کے بغیر رات کے وقت تک اکیلے اس کا جانا وہ مجھے گوارا اور برداشت نہیں ہے خود چھوڑ کے اتقاف والا آدمی مباشرت رات کے وقت بھی اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا آج کل تو وہ موبائل فون کا سسٹم چلایا ہے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی پھر بھی اگر کوئی آ کے ملنا چاہے بیوی اپنے حامد کو اگر وہتقاب بیٹھا ہوا ہے تو سین اسلام میں اس کی کوئی مانت نہیں ہے رخصت ہے آ سکتی ہے مل سکتی ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلاح ان کے قریب نہ جانا کدارے کا اللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ نہیں آئے کہ لوگوں کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ متفقی پرہیزگار بنیں تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں ودا کیے ہیں رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تو ان سب کا مقصد ہے پرہیزگاری ہے روزہ فرض کیا ہے لا اللہ اللہ ممتہ خون یہ سارے احکامات اور نشانیاں بیان کی ہیں لا اللہ اللہ متقی بنانے کے لیے پرہیزگار بنائے گی اگر کوئی بندہ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھتا رہے راتوں کا قیام کرتا رہے لیکن اس کے دن میں سقوا پرہیزگاری پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ڈرا اور خوف دل میں نہ آئے سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول ہی نہیں کیا یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ رمضان کے آنے کے بعد میرے معمولات میں کیا فرق پیدا ہوا ہے کیا میرے دل میں تخوار دار اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا قرآن کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہے کہ نہیں جڑا نمازوں کے لیے مجھے وقت ملنے لگا ہے یا ابھی بھی نہیں ملنے لگا برائیوں سے میں رکنے والا بنا ہوں کہ نہیں فحاشی و سے دور ہوا ہو یا نہیں تقوا کتنا پیدا ہوا ہے اللہ کا ڈر اور خوش کتنا پیدا ہوا ہے جتنا جبے پیدا ہوا ہے اتنا, اتنا روزوں کا اس کو فائدہ ہوا ہے اور اتنا ہی وہ قبولیت تک پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرابا جو بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے صبح شہری کرتا ہے شام کو افتاری کرتا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن جھوٹ بولنا جھوٹے اعمال کرنا غیبت چگلی گالی گلوچ لڑائی جھگڑا گندا فساد فراڈ کرنا دھوکہ دینا جھوٹ بول کے مال بیچنا اللہ کی نافرمانی اللہ کی بغاوت والے کام نہیں چھوڑتا اس کی بھوک ہڑتال کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر مسا اس نے بھوک ہڑتال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سارا دن تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھوکا رات کے سبق دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے میں نے پانی کو سیب حلال قرار دیا ہے روٹی تیرے لیے حلال ہے تیب پاکیرہ ہے بڑی عمدہ و ارادہ ہے میں نے اس کو تیرے کھانے کے لیے بنایا ہے میرا حکم مان کے میری حلال کی ہوئی چیز اتنے وقت کے لیے استعمال نہیں کیوں میں نے منع کر دیا ہے میرا حکم مان کے اچھی چیز کو نے چھوڑ دیا ہے تو میرا حکم مان کے گندی چیز کو بھی چھوڑ میں نے ساری زندگی کے لیے جس چیز کو آرام کیا وہ کیوں نہیں چھوڑتا ہوا سگریٹ گندی باندھ لسوار گند گندی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ نہیں چھوڑتا بہت بڑا بے ہے اس سے بڑا اور کوئی بیوقوف نہیں ہوگا جو ایک شخص کی بات کو مان کے اچھے کام چھوڑ دیتا ہے اچھی چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسی کی بات مان کے گندی چیزیں نہیں چھوڑ رہا حالانکہ اس نے گند چھوڑنے کا بھی دم لیا ہے اللہ نے کہا یشیل الحمد پہ یہ بات اللہ نے نبی کو بھیجا ہے یہ بات حلال کرنے کے لیے یو علیہم الخبائے تھا سبھی چیزوں کو حرام کرنے کے لیے جتنے بھی کام حرام ہیں منع ہیں سارے تبھی ہیں اور جو کچھ بھی حالات ظاہر ہے وہ سارا تغیر ہے اللہ پر یہ تعلیم دینا چاہتا ہے سکھانا چاہتا ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں رہا وہ برتال اللہ تعالیٰ کے پاس کی کمی نہیں ہے میں بھی کھاتے پیتے رہو موج مارو کوئی ضرورت نہیں تمہارے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کے پاس کی کمی نہیں ہے کہ وابڑا والوں کی طرح وہ بجلی کام ہو جائے تو لوڈ شیڈنگ شروع اللہ نے عزت کی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی بڑا عزت ہے اللہ کے پاس ساری زندگی صبح و شام کھاتے پیتے رہو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ بھوکا رکھ کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے تزکیا کرنا چاہتا ہے تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا نہ لینا یہ آج اگر نہیں ہے تو آتا ہوا شرابا ہو بھو کر دال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس نے جھوٹ چھوڑا نہ چگلی چھوڑی نہ ریبت چھوڑی عید قریب آ رہی ہے عید کمانے کے لیے دبا کے جھوٹ بولا جھوٹ بول بول کے مال بیچات ہوتا دیکھیے یہ کام نہ ہو بہت سارے روزے دار رہتے ہیں لے صلاح الن قیام ہی اللہ زماں جس کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں ملتا کیا ہے پیاس بھوک پیاس اجر سباب بالکل نہیں کم من پا ہے مین لن قیام ہی اللہ صاحب کتنے ہی ترابیاں پڑھنے والے قیام کرنے والے تحجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ساری رات جاگنے کے باوجود شباری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا کوئی اجر نہیں ہو نہیں ہاں کو پورا کرو تو پھر بڑا ہے منفا ما ایمان صاحب وہ ماتا پدم امن زندی ہی منفا ما رما نا ایمانا واحد وہ فرالا ہو ماں تا زندی جس بندے نے رمضان کے دن کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں پندرہ مومن ہو رمضان کا روزہ رکھ لے احتساب کرے اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر کیا پانی ہے کیا کوتا ہے اس کو دور کرنا ہے اپنی اطلاع کرنی ہے اپنا محاسبہ کرے احتساب کرے اس حال میں روزے رکھے پچھلے سارے گناہ ختم رمضان کی راتوں کا قیام کر لے تلابی پڑھ لے رمضان کو تہجد پڑھ لے چاہے دو رنگ نہیں لیکن مومن ہو بندہ اپنا محاسبہ کرے احتساب کرے سواد کی نیت ہو اس کی وہ پھر اللہ کا قدم امن جلدی اس کے پچھلے سارے گناہ پر. اور اللہ تعالیٰ کو جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو فرماتا ہے میں گناہ مٹاتا نہیں ہوں اور بندے کے نامایا مال میں رجسٹروں کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں گناہوں کے تو وہ ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی کا یگت دیر اللہ حس ہندا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے سجے دل سے توبہ کر لو معافی مانگ لو اپنا احتساب محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو تو پھر اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے جتنے بڑے بڑے باپ کیے تھے سجے دل سے توبہ کر لو اتنی بڑی بڑی نیکیاں بن جائیں گی وہ جو رجسٹر رشتوں نے لکھے ہیں لکھ لکھ کے بےچارے تھکے ہیں تمہارے گناہ لکھتے لکھتے تو سارے نیکیاں بن جائیں گے نیت صاف ہونی چاہیے تو آپ اپنی چکی ہو اپنا راستہ ہو احتساب ہو ایمان دل کے اندر پیدا ہو پیدا بھی بڑا ہے اگر بندہ کام صحیح کرے اور اگر غلط کرے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ تعالی کو تو کچھ نہیں بگاڑے گا کدا لے کر آیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لعلہم اللہ تاکہ وہ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں اب کچھ لوگ رمضان میں تو وقتی طور پہ مستقی پرہیزگار بن جاتے ہیں لیکن عید کا چاند جو ہی نظر آیا عید کا چاند نظر آتے ہی انہوں نے بھی چاند چڑھانا شروع کر دی رمضان میں کوئی تھوڑی سی کوئی شرم حیات کی تھی کوئی گندی فلمیں کوئی کنجر خانہ نہیں دیکھا تھا بس انتظار ہوتا ہے چاند رات آ رہی ہے فلانی بھی دیکھنی ہے فلاں بھی دیکھنی ہے فلاں بھی دیکھنی ہے یہ بھی صحیح تو یہ بھی پہلے تو بےچارے وہ وی سی آر لے کے آتے تھے وہ پیسٹے بڑی بڑی اٹھاتے تھے اب وہ چیڑی کا دور نکلا اب سیڑھی سے بھی آگے چلے گئے بیٹھو نیٹ پہ جو مرضی ڈاؤن لوڈ کرو دیکھتے رہو کسی کے پاس دیکھا کہ یہ فلم بڑی اچھی ہے لگائی یو ایس بی چلو اب کو بتیس جی بی کی آئی ہے بتیس جی بی کی یو ایس بی پوری ہارڈ ڈسک ہے جتنا مرضی گاندا کرو اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے برے کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اپنا اپنا استعمال ہے وہ ساری کسر نکالتی ایسے بندے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے رو کیا بلکہ گسل کیا اچھی طرح مال مال کے رگڑ رگڑ کے سارے جسم کی میل اٹھائی نہ انہوں کے نیچے کی میل بھی اس نکالی اور بڑے بہترین صاف ستھرے سفید کجلے کپڑے پہنے لش پش ہو کے سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد گٹروں کا پانی نکل نکل کے ایک جگہ پہ جمع تھا بہت بڑا اوز اور تالاب بھرا ہوا ہے گٹروں کے پانی کے ساتھ تو کہتا ہے واہ کیا تالاب ہے اس میں تیراکی کرنے کا تو بڑا ہی مزہ آئے گا کپڑوں سفید لگا اس کے اندر تلا. یہ مثال ہے اس آدمی کی جو رمضان میں روٹے رکھ کے گناہ بخشواتا ہے اور جو ہی اس کا یار زمانت پر ہاؤ کیا آتا ہے گیارہ مہینوں کے لیے کہتا آپ بڑے دن ہو گئے تیرے بغیر بڑا اداس تھانا ہے خوب رادی کروں گا تجھے پریشان نہیں ہونا وہ ذرا تقسی کے دن تھے سارے کیے ہوئے پہ پانی ڈالتے کوئی فائدہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں محنت کر کے ساری دایا کرنا یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینا بول رہا ہوں دنیا وہ ہوں یہ سب یہاں سنہا کہ جن کی محنتیں دنیا میں ہی دایا ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایسے نکمے ان کے اعمال ہے لاہوں کے عمل کی آمد وجنا کیا مت کرے ہم ندان لگائیں گے ترادو لگائیں گے امال کو تولیں گے لیکن ان کے گھٹیا امال کو تراڈو میں رکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے تولیں گے بھی نہیں ایسا کام نہ ہو جا. اللہ تعالی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے لال نہ ہوں یہ تاخن تاکہ یہ متقی پہل بنیں والا مال پاتل طریقے سے نہ کھاؤ رمضان کے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات میں بھی خبردار کیا ہے کہ حرام کاری نہیں کرنی عید منانے کے لیے کماتے ہوئے حرام سے کام نہیں کرنا لوگوں کے مال پہ نا حق ابزا نہیں کرنا رشوتیں لے کے لوگوں کی پراپرٹی اپنے نام نہیں لگوانی یہ گناہ والا کام ہے یس ارونا کان اہل واقعی تلنا آپ سے وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں تو انہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک آلہ ہے اور حج کے لیے بھی وقت متعین ہوتا ہے چاند کے ساتھ اب کئی لوگوں کو یہ اچکل جڑا ہوا ہے کہ جی پوری دنیا پر چاند کی تاریخ بھی ایک ہی نہیں چاہیے سعودیہ کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ ہی افطار کریں گے عید منائیں گے لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کان یہ سالونا کا نیلا ہلا یہ ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں ہلال پہلے دن کا جو چاند ہے یہ کیا ہے باپ کے وقت متعین کرے گا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آسان طریقہ بتایا ہمارے لوگوں کو یہ شاق ہوتا ہے پتا نہیں ہر ہم کمیٹی والوں نے ہمارے ساتھ سچ بلایا کہ جھوٹ کوئی بات نہیں طریقہ بڑا آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو مولی روئی جاتی رولی روئی جاتی رکھنا شروع کرو چاند دیکھ کے رونے رکھنا بند کر دو چاند دیکھ کے علیکم نہیں دیکھ سکے جہاں تمہیں نظر نہیں آیا اور بتانے والوں نے اگر تمہیں بتایا بھی نہیں نظر بھی نہیں آیا اور بتایا بھی نہیں تمہیں شک ہے کہ کمیٹی والوں نے دیکھا تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں بتایا دو نمبری کر لی ہے اور اس طرح گزشتہ سالوں میں باتیں چلتی رہی ہیں کوئی بات نہیں نہیں بتایا تو نہ صحیح تمہیں نظر نہیں نہ آیا نہ رکھوڑا علیکم لو ایتا شان شان کے تیس دن پورے کر لو مطلب ہے چاند تم نہیں دیکھ سکے تمہارے علاقے میں نظر نہیں آ سکا تم رہو نہ رکھو شعبان کے تیس دن پورے کرو اب اس کے بعد چاند نظر آئے چاہے نہ آئے اب تو پکی بات ہے نا کہ رمضان شروع ہو گیا ایسے ہی رمضان کو چاند اگر نظر آ جاتا ہے کسی کو دکھا دیتے ہیں تمہیں تو ٹھیک ہے اس کی بات مان لو تمہیں بھی نظر نہیں آیا کسی اور کو اگر نظر آیا تو اس نے نہیں بتایا کوئی بات نہیں رمضان کے تیسرو دے پورے کر لو اگلے دن تو عید ہی عید ہے پھر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلا چاند نہیں دیکھ سکے شبان کے تیسرو دے پورے کیے شبان انتیس کا تھا آگے سے رمضان وہ بھی انتیس دن کا اگر آ گیا, سوقات دو مہینے انتیس انتیس کے کٹھے بھی آ جاتے ہیں تو اب تو تمہارے روزے 28 بنیں گے اور اٹھائیسویں کی رات کو تمہیں چاند نظر آ جائے گا کوئی بات نہیں چاند دیکھو اگلے دن عید مناؤ ایک روزہ رہ گیا نا تمہارا کم از کم 29 تو ہوتے ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لوں عید کے بعد اللہ کا دین بڑا آسان ہے نبی اللہ رسلا تو سنا کرواتے ہیں طرف تو تمہارا تم المطل بڑا صاف ستھرا دن تمہیں دے کے چلا ہوں لئی روحا کا نہاری اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے بڑا صاف شفاف بڑا آسان دین ہے اس مہینے والا ہو اس کو آج کل تو لوگ کہتے نہیں قرآن ادیس نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑو گے قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ایسا ہایت کیسے ملے گی ہدایا شریف پڑھ کے دنیا جہان کا گند ہے جس میں اس کو کہتے ہیں کل قرآن قرآن کی طرح آئیے تباہر حال فی چاند یہ لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے کا ذریعہ ہے ہر علاقے کی اپنی اپنی رویت ہو تبر ہے شامیوں نے جان دیکھا روزہ رکھ مدینہ میں جان اگر نہیں آیا انہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ ایک آدمی آیا تھا ابرام سے پوچھنے لگا اما تک تکیا کی معاویہ ہو محاوریہ کی رولیت تمہیں کافی نہیں ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس ہاتھی ہے شام میں ہیں امیر اور مہین ہے انہوں نے جان دیکھا ہے انہوں نے اگلے سامنے روزہ رکھا ہے تم نے کیوں نہیں رکھا کہنے لگے ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں معاویہ کی رویت کافی نہیں ہے ہم خود جان دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے ہمارے ملک میں علاقے میں جان نظر آئے گا روزہ رکھیں گے نہیں نظر آیا نہیں رکھا سیدھی صاف بات ہے تو سعودیہ والوں کو چار نظر آ گیا ایک دن پہلے رکھ لیا انہوں نے ہمیں بعد میں نظر آیا ہمیں بعد میں رکھ لیا انہیں پہلے نظر آ جاتا ہے پہلے عید کر لیتے ہمیں بعد میں نظر آتا ہے بعد میں کر لیتے ہیں تو چاند میات ہے روزوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی باقی تمام کاموں کے لیے پھر اسے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے یہ مواد کی ترنگا انگریزی مہینے شمسی تقدیم یہ معتبر نہیں ہے شمسی یہ موتبر نہیں موتبر تقویم کمری ہے چاند کی تقویم انگریزی مہینوں والا نظام غلط ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے سورج وقت دیکھنے کے لیے اللہ نے چاند بنایا ہے سورج نہیں بنایا وقت کے لیے دیکھ لو شمسی تقویم والے بیچارے اب تک جہالت حالت میں ٹامک تو مار رہے ہیں چار سال بعد مناتے ہیں نا ویک کا سال فروری کے انتیس دن اچھا پھر مرے کی بات یہ ہے کہ انتیس دن فروری کے چار سال بعد کرنے سے بھی کھاتا سیدھا نہیں ہوتا چار سال بعد فروری کے انتیس دن منانے سے بھی معاملہ سیدھا نہیں ہوتا بڑے